اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للّہ رب العالمین الرحمن الرحیم و سلاۃ وسلام علیہ سعید المبیا اب المرسلین امام المطین خواتم سید نو مولانا محمد علیہ و اصحابی اجمعین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج غالباً تیسری نشست ہے ہماری کے حوالے سے پچھلی دو نشستوں میں ہماری گفتگو بڑی تفصیلی ہو چکی ہے اب آگے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہماری امہات المؤمنین کے بارے میں ردوان اللہ تعالی علیہ ہاتھ میں ہمارے پاس سودا عائشہ جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حفظہ جو عمر فاروق کی بیٹی ہیں زینب ام سلمہ ام حبیبہ جوریہ اور میمونہ اور صفیہ اور زینب یہ ہماری امات المومنین ہے جس میں ام حبیبہ جو ہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں ہماری امات المومنین ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اب اس میں دو نقطے یہاں پر ہیں جن کو ہم دیکھ لیں کیونکہ ہم سیرت میں بھی ساتھ ساتھ جو نکات حل ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہوئے جا سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں جو ہماری ام المومنین ہے جوریا ان کا اصل نام جوریا نہیں تھا آپ نے نام تبدیل کیا تھا تو نام کی تبدیلی کی کیا وجوہات ہیں دین میں کب نام تبدیل کرنا مناسب ہے اور نام بچوں کا رکھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے اس پہ ذرا چند لمحے بات کرتے ہیں اس میں ایک ہمارے پاس سیرت النبی میں قصہ ملتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور انہوں نے کہا کہ جی بہت مشکل حالات رہتے ہیں آسانی نہیں زندگی میں بالکل تو نام پوچھا تو نام کا مطلب تھا بنجر زمین آپ نے فوراً کہا کہ اپنے نام تبدیل کر لو اور نیا نام خود ہی تجویز کیا اور نئے نام کا مطلب تھا زرخیز زمین تو نام کی تبدیلی سب سے پہلے تو جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر ہمیں رکھنے چاہیے ہاں اگر کوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما ہیں ان میں سے اگر کوئی ایسا اسم جس کو امت میں رکھنے پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ رکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں سے کسی کا نام اگر رکھا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک لیکن اس کے علاوہ اگر نام رکھے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا مطلب دیکھ لیا جائے کیا ہے اور کئی بار ایک نام کے کئی مطلب ہوتے ہیں ہمارے ایک عزیز انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ایک تجویز کیا جب لغات میں اس کا نام کا مطلب دیکھا گیا تو اس کے ساتھ آٹھ مانی تھے جس میں سے ایک مانی بہت برا تھا اب ان کا اصرار تو یہی تھا کہ نہیں جی سات آٹھ اچھے مانی ہے تو یہ نام رکھ لیا جائے نام بہت زبردست ہے لیکن پھر طے یہی پایا کہ ایک بھی مانی اگر برا ہے تو اس نام کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ نام کے اثرات بہر حال ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر زمین کو تبدیل فرمایا اور زرخیز زمین میں اس کو بدل دیا اس کے علاوہ ایک اور نقطہ بڑا ضروری ہے کہ جو نام ہوتے ہیں ان کی ادائیگی درست ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارے کئی حروف ایسے ہیں کہ جو کہ ہمارے ہاں عوام میں درست نہیں پڑھے جاتے ہیں مثلاً کاف اور قاف میں فرق نہیں کیا جاتا الف اور عین میں فرق نہیں کیا جاتا نام علی رکھا ہوا ہے لیکن استغفر اللہ پڑھتے علی ہے یعنی الف سے پڑھتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یا تو نام ایسے رکھے جائیں جس کے اندر حرف جو ہے اس کے غلط ادائیگی کا امکان نہ رہے یا ساتھ ساتھ دوست احباب کی اصلاح کرتے رہیں کہ جناب اسلام کو ایسے نہ پڑھیں براہ مہربانی ایسے پڑھیں کیونکہ کئی بار صرف ادائیگی سے مطلب بہت زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے اب ایک لفظ ہے عربی کا جس میں ہا ہے اب اس کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں تو ہا سے نہیں پڑھتے ہا سے پڑھتے ہیں یعنی چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا جسے کہتے ہیں یا جیسے اردو میں حلوائی والی ہے اور ہوا والی ہے کہتے ہیں اور فرق مطلب کا اتنا زبردست فرق ہے کہ جب ہا کے ساتھ پڑھے یعنی حلوائی والی ہے کے ساتھ پڑے تو اس کا مطلب تعریف کے معنوں میں آتا ہے اور ہا کے ساتھ پڑھے تو اسی لفظ کا مطلب بربادی کے معنوں میں آتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نام بڑا سوچ سمجھ کر رکھا جائے ایک تو یہ بات صرف یہاں سے نقطہ نکلا کہ آپ نے اپنی ایک زوجہ کا نام تبدیل کیا دوسرا نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ المؤمنین کی ایک وقت میں تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے قرآن سے دین میں احادیث سے فقہ سے ہر لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی مرد امت میں اس کو ایک وقت میں چار سے زیادہ ازواج رکھنے کی اجازت نہیں اور یہ اجازت بھی جو ہے اس کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں اگر وہ ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو چار تو چھوڑے دو کی بھی اجازت نہیں ہے جو عادل کی شرط قرآن نے رکھی ہے وہ اتنی آسان شرط نہیں ہے اور کثرت ازواج کا جو مقصد قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی کچھ اور ہے اس لیے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو شاید نماز بھی نہیں پڑھتے ویسے ان کو اسلام یاد نہیں آتا لیکن جب چار شادیوں کی بات ہو یا دو شادیوں کی بات ہو تو فوراً انہیں قرآن یاد آ ہے ویسے کبھی قرآن کھولنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ان کو تو ایسے لوگوں سے ہم نے کیا کہنا لیکن جس کو اللہ کا خوف ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے چاہے وہ بہت ہی چھوٹے درجے کی ادنا درجے کی کیوں نہ ہو تو وہ اس بات کا خیال کرے گا کہ میں کون سی رخصت لے رہا ہوں اور کیا میں اس رخصت کا حقدار بھی ہوں یا نہیں ہوں اگر وہ اس رخصت کا یا اس اجازت کا حقدار نہیں ہے تو اس کو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ روز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو کس منہ سے وہ سامنا کرے گا یہ دو نکتے یہاں پہ بڑے واضح سامنے آئے اس لیے ہم نے بیان کر دی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اور واقعہ جو پیش آیا جب آپ جوان ہو گئے تو وہ تھا کعبہ کی تعمیر کا کعبہ کی تعمیر میں بھی اب دو تین نقطے نکلتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کر دیں یہی مناسب رہے گا کعبہ کی تعمیر جو تھی اس کا ارادہ کیا قریش نے جب بنانے لگے تو انہوں نے یہ طے کیا کیونکہ اس میں کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا عمارت بڑی شکستہ ہو گئی تھی دیواروں میں دراڑیں آ گئی تھیں پھر ایک بہت زوردار سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے جس میں پانی کا رخ جو تھا وہ کعبہ کی طرف تھا جس کے نتیجے میں خدشہ تھا کہ کہیں کعبہ جو ہے وہ ڈھہ نہ جائے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو کبھی بھی ڈہ جانے والی بات تک تو پہنچاتا ہی نہ تو اسی لیے قریش کے دل میں یہ بات اللہ کے اذنو توفیق سے آ گئی کہ کعبہ کو دوبارہ بنایا جائے اور دوسری بات جو ان کے جی میں آئی جو ہمارے جی میں نہیں آتی وہ یہ آئی کہ کیونکہ وہ لوگ انہیں بھی پتہ تھا کہ دھوکا دیتے ہیں انہیں بھی پتہ تھا کہ چھوٹ بولتے ہیں انہیں بھی پتہ تھا کہ وہ شرک کرتے ہیں انہیں بھی پتہ تھا کہ وہ غلط کام کرتے ہیں اسی لیے قریش نے کفار نے یہ تحقیہ کہ کعبہ کے بنانے میں ہم صرف حلال کمائی کا استعمال کریں گے آج ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ حرام کما رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ رشوت لے رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ دھوکے سے پیسہ کما رہے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ مساجد کی تعمیر مسجد کے علاوہ جو مدارس ہیں ان کی تعمیر اور ان کے بچوں کی فلاح و بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیں الحمد للہ لیکن ہماری سمجھ اس کی ذرا اور ہے ایک شخص نے فرض کرے دس روپے حلال کے کمائے اور بیس روپے حرام کے کمائے اور اس نے دس روپے مدرسے میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے دے دیے یا مسجد میں لگا دیے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ حلال کے دس روپے لگے ہیں بیس روپے حرام کے اس کے گھر میں ہی گئے ہیں تو ان کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حلال کی کمائی سے کعبہ کی تعمیر کریں گے اب جب بات یہاں تک آئی تو انہیں پتا چلا کہ کعبہ مکمل کر نہیں سکیں گے کیونکہ کعبہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ چکور ہے میں زمین پہ چکور کی بات کر رہا ہوں اصل میں کعبہ چکور نہیں تھا اصل میں کعبہ مستطیل تھا ریکٹینگلر تھا جو ساتھ میں حتیم ہے وہ بنیادی طور پہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے تو یہ جو لوگ ہمارے اکثر ذہنی طور پہ بلکل جسے کہتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح دروازہ کھل جائے کسی طرح ہم اندر چلے جائیں اگر اندر جانے کا ان کو موقع نہ ملے لیکن حتیم میں ان کو جانے کا موقع مل جائے وہاں پہ نفل ادا کرنے کا موقع مل جائے وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو انہوں نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھی ہے بھائی کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ تھا انہوں نے اپنی حلال کمائی کا حساب رکھتے ہوئے کعبہ اس طرح سے بنایا کہ اس میں کہیں حرام کا اس وقت جو بھی تھا آج پیسہ ہے جیسے آج تو خیر پیسہ بھی ایک پیسہ تو نہیں ملتا لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں انہوں نے اپنا ایک پیسہ بھی کعبے پہ لگانا حرام خیال کیا اس لیے کعبہ پورا مستطیل نہیں بنا پائے انہوں نے اس کو چوکور بنا دیا اس کے بعد ایک دفعہ اس کو دوبارہ مستطل کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کو چوکور کر دیا گیا ہے اس پہ پھر کسی وقت ہم بات کریں گے کعبہ کی تاریخ پہ مختصر سے گفتگو پندرہ بیس منٹ کی کسی وقت کریں گے اس میں یہ بیان کریں گے اچھا اب جب انہوں نے یہ بنا لیا تو طے انہوں نے یہ کیا کہ حجر اسود کون لگائے اس پہ پہلے تو جھگڑا ہو گیا ہر قبیلہ کہتا تھا ہم لگائیں گے اس جھگڑے میں جب بہت شدت پیدا ہو گئی اور خطرہ یہ ہو گیا کہ شاید اس بات پہ اس جھگڑے میں خون خرابہ ہو جائے تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور کل صبح دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہاں پر کون داخل ہوتا ہے اور جو داخل ہوتا ہے اس سے ہم مشورہ کریں گے اور پھر وہ جو مشورہ دے گا اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیں گے تو اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ فیصلہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس لیے اگلی صبح سب سے پہلے جو داخل ہوئے اس جگہ پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں نے دیکھا تو وہ باقاعدہ ہماری کتب میں لکھا ہے چیخ پڑے انہوں نے کہا جی یہ تو امین ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قریب آئے تو آپ کو سارا معاملہ سمجھایا گیا آپ نے ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا آپ بچپن سے ہی بڑے دانشمن تھے بڑی فہم و فراست تھی کیونکہ ظاہر اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اعلان جب ہو وہ علیحدہ بات ہے حقیقت کھل کر کب سامنے آئے وہ علیحدہ بات ہے مگر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے تو آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے پھر ایک انتہائی خوبصورت فیصلہ کیا آپ نے ایک چادر منگوائی اس چادر میں حجر اسود رکھا گیا اور کہا گیا تمام قبائل کو کہ آپ سب لوگ چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اس کو اٹھائیں اور جب اپنے مقام تک پہنچ گیا تب آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر لگایا تو ہر قبیلے کا حصہ بھی ڈل گیا لیکن اصل حجر اسود جو اندر رکھا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے رکھا گیا اور یہ ایسا خوبصورت فیصلہ تھا کہ وہ جو جھگڑا جس پہ خدشہ تھا کہ شاید خون خرابہ ہو جائے وہ جھگڑا ٹل گیا یہ ایک بہت اعلیٰ ویسے تو آپ کی تمام زندگی فہم و فراست دانشمندی کی واقعات سے بھری ہوئی ہے مگر یہ ایک انتہائی کمال کا فیصلہ تھا جو دروازہ ہے اس کا بھی سائز بدلا گیا اس کے علاوہ پہلے دروازہ بالکل زمین کے ساتھ ہوا کرتا تھا دروازہ جو ہے زمین سے کافی بلند کر دیا گیا تاکہ ہر کوئی اٹھ کے اندر نہ چلا جائے اور آج دروازہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلند ہی ہے جب دیواریں کھڑی ہو گئیں جتنی بھی کرنی تھیں پندرہ ہاتھ کہا جاتا ہے تقریباً تو اندر چھ ستون کھڑے کیے گئے آج جو اندر کی تصاویر غالباً تین ستون ہیں ہمیں جو یاد پڑتا ہم نے جو دیکھی ہیں اس میں تین ستون ہیں لیکن اصل میں ستون کھڑے گئے اور پھر اس پہ چھت ڈالی گئی اب یہ چکور سی شکل بن گئی تو اب جو کابا ہے اس کی جو بلندی ہے تقریباً آج کے حساب سے دیکھا جائے تو پندرہ میٹر کے قریب ہے حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت کے اعلان کا وقت آیا تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے اور جو آپ دیکھتے تھے وہ اگلے دن بالکل ایسے روشن سامنے آ جاتا تھا اور وہ درست ہو جاتا تھا آپ نے جانا شروع کیا غارے میں خلوت میں ستو لے جاتے تھے تھوڑا سا پانی لے جاتے تھے پھر کہا جاتا ہے کہ اکیس رمضان تھا جس دن جبرعیل امین علیہ السلام تشریف لائے اب اس میں یہ جو تاریخ ہے اس میں بہرحال اختلاف رائے ہے کچھ لوگ تو رمضان کے علاوہ کا مہینہ بتاتے ہیں لیکن جمہور نے یہی قبول کیا ہے کہ یہ رمضان ہی تھا کیونکہ قرآن مجید کی گواہی اس میں ہے للت القدر للت المبارکہ اور یہ باقاعدہ ایک آیت موجود ہے جس کا ترجمہ یہی ہے کہ رمدان کا مہینہ ہی ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا تو جمہور نے جو قبول کیا ہے وہ یہی قبول کیا ہے کہ یہ رمضان ہی تھا اکثریت آئمہ کی اور علماء کی اور اکیس چونکہ للت القدر جو ہے وہ ہم آپ جانتے ہیں کہ تاک راتوں میں ہے تو اکیس کا امکان بھی درست معلوم ہوتا ہے تو آئے اور آپ نے خزرکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک اور یہ واقعہ ہم آپ سب ہماری بنیادی اسکول کی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ پڑھ آپ نے کہا میں تو پڑھا نہیں ہوں تو پھر انہوں نے حزر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور سے بھینچا بہت زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ کو بہت شدید اس کے اندر جو ہے وہ مشکل محسوس ہوئی پھر چھوڑ کے کہا پھر کہا پڑھ آپ نے پھر کہا کہ میں تو پڑھا نہیں ہوں غالباً تین دفعہ عالم غالباً تین دفعہ ایسا ہوا اور پھر انہوں نے تین آیات ایک خلق تک یہ تین آیات بنتی ہیں ان تین آیات کو جبرعیل امین علیہ السلام نے پڑھا آپ فوری طور پہ جب واپس گئے آپ کی طبیعت بہت زیادہ تھوڑی سی گھبراہٹ کی طرف مائل ہو گئی جی بہت زیادہ زور زور سے دھڑکنے لگا ایسے موقع پہ دو تین روایات اور موجود ہے جس میں سے ایک روایت سری ہن جھوٹ ہے اور دشمنان اسلام اسی روایت کو اٹھا کر لاتے ہیں مسلمانوں پہ الزام لگانے کے لیے روایت ہم بیان نہیں کریں گے سچی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمزور سے کمزور ایمان والا بھی مسلمان صرف بتانے کے لیے بھی اپنی زبان سے وہ روایت بیان کر سکے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کبھی کہیں آپ کو کوئی تحریر ملے کوئی گھٹیا شخص ایسی کوئی روایت بیان کرے جو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پہلی وہی کے فوراً بعد کی وہ بات کر رہا ہے اور وہ بات آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ سنیں گے کہ یہ درست نہیں ہو سکتی آپ اپنے دل کی گواہی کو قبول کریں اپنے ایمان کی گواہی کو قبول کریں یہ روایت ایک سے زیادہ ہیں جو کہ سری جھوٹی ہیں ہم جانتے ہیں کہ جھوٹی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جس نے دشمنی کرنی ہے اس نے یہ نہیں کہنا کہ جھوٹی ہے بلکہ ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتائیں جو تکلیف دہ بھی ہے دکھی بھی ہے اور دلچسپ بھی ایک لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صاحب زادی کو یونیورسٹی میں کسی نے آ کے کہا کہ بھئی آپ یہ اسکاف لیتی ہیں آپ یہ حجاب کرتی ہیں آپ یہ پردہ کرتی ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے پھر اس نے کئی کھٹیا قسم کی احادیث اور واقعات بیان کیے اور اس نے کہا کہ یہ تو بخاری اور مسلم میں ہے حالانکہ وہ بخاری مسلم تو دور کی بات ہے وہ کتب ستا میں کہیں موجود نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اور یہ یقیناً اللہ کا شکر ہے نہ ہمارا اس میں کمال ہے نہ آپ کا اس میں کمال ہے نہ ہمارے اساتذہ کا اس میں کمال ہے نہ ہماری بیگم کا اس میں کمال ہے یہ صرف اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری صاحبزادی کو اتنے ایمان سے کم از کم ضرور نواز دیا کہ اس نے کہا کہ میں اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوں یہ دشمنان اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں اور یہ روایات کہاں سے وہ لایا تھا یہ روایات اس شخص کی کتاب سے لایا تھا جس کو وہ کتاب لکھنے پہ غازی علم دن شہید رحمت اللہ نے, جہنم واصل کیا تھا اور اس شخص نے یہ جھوٹ لکھا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ بخاری مسلم کی ہے اور یہ شخص جو بھی ہے جس نے بھی یہ دعویٰ کیا اس نے اس کتاب کو پڑھا اور ایک ہندو کی لکھی ہوئی بات کے بخاری مسلم پہ اس پہ یقین کیا اور اتنی اس کو اذن توفیق نہیں ہوا کہ وہ کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لیتا کسی صاحب علم سے جا کے پوچھ لیتا کہ کیا یہ روایت واقعی موجود ہے یا نہیں موجود ہے لیکن اسی سے پتا چلا کہ بہت بدبخت ہے وہ اللہ کی اس یقیناً جو ہے وہ عذاب نازل ہوا ہوا ہے کہ اس کے دل میں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں کسی صاحب علم سے پوچھ لوں میں ہندو کی کتاب کی بات پہ کیوں ہی ایمان لارا تو ذہن میں رکھے ایسی روایات آپ کا آپ کے دلوں میں اگر ہلکا سا بھی ایمان ابھی باقی ہے تو یہ روایات چیخ چیخ کر پکاریں گی میں جھوٹ ہوں میں جھوٹ ہوں میں جھوٹ ہوں اپنے ایمان کی خیر منائے آج کل یہ مسئلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ہمیں ایک ای میل ایک خاتون کی کراچی سے موصول ہوئی انہوں نے اسی کتاب کا حوالہ دے کے کہا اور ایک اور کتاب کا حوالہ دے کے کہا کہ جناب جس نے یہ کتاب مجھے بھیجی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا اللہ جناب دے لیے ہیں جواب ہمارے علماء نے اس کے کتاب اس کتاب کا نام استخ اس نے جو رکھا تھا ہم تو وہ نام بھی نہیں لینا پسند کرتے اس کے جواب میں ایک صاحب نے جو جوابی کتاب لکھی تھی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا مقدس رسول صلی اللہ کے دیز نے توفیق سے ہم نے وہ مقدس رسول کتاب پی ڈی ایف میں ارینج کر کے ان کو بھیجوائی اس لیے بہت محتاط رہیں یہ انٹرنیٹ یہ یوٹیوب یہ سوشل میڈیا کوئی ایسی بات اپنے ایمان پر بھروسہ رکھیں اپنے قلب کی طرف دیکھیں ہاں اگر آپ کا قلب ہی کمزور ہو تو ہم صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے التجا کر سکتے ہیں کہ ہماری کمزور دلوں کو مضبوط فرما دے اذن و توفیق بخش دے ہمیں وہ سہولیات میسر فرما دے اچھے اساتذہ میسر فرما دے صاحب علم ہمیں رہنما جو ہے وہ میسر فرما دے جو آپ کی بات سن کے آپ پہ غصہ نہ کریں آپ کو برا بھلا نہ کہیں آپ کو ذلیل و خوار نہ کریں بلکہ آپ کی بات کا جواب دے تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے آمین اللہ تعالیٰ مزن و توفیق بخشے قرآن حدیث سیرت شمائل اور دین کے حکامات کو سمجھنے کی شوق پیدا کرے آمین وصل اللہ علی خیر خلقی ہی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رحمہ